اشهد الله واشهد ان محمدا رسول الله اين الله عليه وسلم وشهر للمؤمن هداه کل بلاد دلال و کل دلالة في النار اعوذ بالله استمیع العليم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحبہ الرحیم يا ایها الناس اکتقوا ربكم الذي خلکكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها قَبَدْتَ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَلِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَالُونَ بِهِ وَالْرَحَامُ إِنَّ اللَّهَ كَعَنَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا ایُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَعَنْكُمْ مُسْلِمُونَ يَا ایُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لكم لكم فقد بسم جميعا ولا تفرقوا قرون عمت اللہی اذ کنتم عادا انفعلق بين قلوبكم فازبعتم بنعمتی اخوانا وكنتم علاشفاء اخرت من النار فانکدكم منها کذالک یبین اللہ لكم آیاتهی لعلکم تحتدو شریانی تو بن سکتے ہیں خورشید ہو جائیں تو بن سکتے ہیں خورشید مبی اور نکھری ہوئے تاروں سے کیا بات بنی سید بڑائی باہر و کے لیے و ہے جس آخری کڑی و و دے عموماً تمام پر خصوصاً اللہ کے آخری پیغمبر امام المبیا شفیع امام رسول جناب محمد رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جن کے ذریعے اللہ رب العالمین نے ہماری ہدایت اور رہنمائی کا انتظام فرمایا مبارک محترم جمعہ کا جو مقصد ہے, وہ مقصد یہ ہے کہ ہمارے اندر جو بھی خرابیاں ہوں اس کی اصلاح ہو جائے اور ہر ہفتہ سنت کے مطابق وہ باتیں یاد دہانی کرائی جاتی ہیں بتائی جاتی ہیں کہ امت راہ سے نہ ہٹ کے بلکہ راہ راست پر آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ابتدائی اسلام میں مسلمان بڑی ہی کشمکیری کے حالات سے گزرا ہے اور آپ سے یہ دور نہیں ہے تمام واقعات کو آپ جانتے ہیں کہ کن کن مصیبتوں کا سامنا ان لوگوں کو کرنا پڑا کن کن حالات سے انہیں گزرنے پڑے لیکن باوجود اس کے وہ اپنے اندر قرآن و سنت کو سامنے رکھ کر کے اجتماعیت کو برقرار اجتماعیت کو ٹوٹنے نہیں اختلافات سے وہ دور رہے بعض موقع سے اگر کوئی بات ہوئی بھی تو اس کا حل فوراً نکالا گیا اور اس پر لوگ عمل پیرا ہوئے لوگ کہتے ہیں اختلاف کی سنت کر رحمت یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ اختلاف اور رحمت ہو انتشار اور رحمت ہو اور حدیث نہیں جائے. اور امت رحمت ہو امت کا اختلاف یہ رحمت ہے اب پوچھو بھائی یہ حدیث کہاں سے لائے یہ حدیث کیسی ہے ان کو تو پتا نہیں کہ یہ حدیث کیسی ہے اگر اسدیز پر ہم بحث کریں گے تو ایسی باتوں کو پیش کر کے اور امت اختلاف, کی میں اختلاف محمود اور اختلاف مضمون اختلاف محمود کیا ہے اور اختلاف مضمون کیا ہے آج ہمارے جو اختلاف ہے چاہے وہ مسلحی اعتبار سے ہو چاہے وہ اپنے چاول جلال کے لیے اختلاف یا انا کے بنیاد پر ہو یہ اختلاف مضمون ہے اختلاف ہے محمود صحابہ کے زمانے کے زمانے سے سمجھے دی. صحابہ کے اندر بھی اختلاف ہوا اور چھوٹی موٹی اختلاف نہیں بہت بڑی اختلاف کیا اختلاف ہو پتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلبائے علم کے اوپر پہاڑوں کو نکل گئے اس لیے کہ نبی کی جگائی برداشت اور حضرت عمر تو باولد پہاڑ ٹوٹے ہی تھے اور حضرت عمر کی یہ بات نے اور دہشت پیدا کر دی کہیں ایسا نہ ہو کسی کی زبان سے بات نکلے اور حضرت عمر کی دندہ دندہ. حضرت عمر یعنی چادر کو ہٹا کر کے ماتھے جب معاملے کو دیکھا بہت ہی کشیدگی ہے اللہ قربان جاؤ صدیقی اکبر کی زندگی کی امت کے اندر اجتماعیت پیدا کرنے کی ایسے آدمی کی ضرورت تھی کہ آپ کے پاس جو آپ کا افسر ہو آپ کے پاس آپ کا افسر ہو اور خلافت پر نامزدہ ایسے آدمی کو کیا جائے جو آپ کے پاس امت کو لے کر کے چل سکے حضرت صابہ کو اکٹھا کیا مت کو کہاں بیٹھ جاؤ نکال کر تم کیا حضرت عمر کہتے ہیں اللہ یہ جو پوری ہوا نا دل کہتے اس لیے کہ اختلاف ہونا یہ کوئی پڑھائی نہیں ہے لیکن اس اختلاف کا حل نکل جانا اور اس پر عمل کر لینا یہ بڑی بات ہے اور آج ہمارے اندر کیا ہے اختلاف ہم کرتے ہیں کبھی ارانیت کے بنیاد پر اختلاف کرتے ہیں اپنے جاہو جلال کی بنیاد پر اختلاف کرتے ہیں مسل کی بنیاد پر اور ان تمام معاملات میں جب قرآن و سنت ہمارے سامنے آ جاتی ہے تو کیا اس پر ہم عمل کرتے نہیں کرتے تو یہ اختلاف مزن بنے جی صحابہ کا معاملہ یہ نہیں تھا آپ دیکھیں صحابہ اکرام کے اندر کیسی اجتماعیت تھی کتنا انتہا اتفاق تھا اور یہ کیسے پیدا ہوا سوال یہ پیدا ہوا رہا سوال یہ پیدا ہوا ہے کہ یہ کیسے پیدا ہوا مکی زندگی میں وہ ظلم و ستم کے گائے ہوئے گھر سے بے گھر کیے ہوئے سارے جائیداد کو چھوڑے ہوئے بین بچوں کو تلاس دیے ہوئے مدینہ پہنچتا ہے اللہ وقت. مدینہ پہنچنے کے بعد نہ گھر ہے نہ تر ہے کچھ بھی نہیں ہے لوٹے پیٹے اور امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب تشریف آ گئی ہوتی ہے مدینہ کے اندر آپ قدم رکھتے ہیں آپ کو پتہ ہونا چاہیے تاریخ پاؤ پتہ چلے گا آپ کی حاکمیت کو یہودیوں نے بھی تسلیم کیا آپ کی حاکمیت کو اہل مدینہ میں نے بھی مانا گرچہ یہودی نے آپ کو نبی نہیں مانا لیکن یہودی نے آپ کی حاکمیت کو مانا ہے اور یہی وجہ ہے عبد اللہ سلول جو منافق پیدا ہوا منافق پیدا ہونے کا کارن نہیں تھا آپ وسلم کے جانے سے پہلے، مدینہ میں تشریف لے جانے سے پہلے، مدینے کے, سربراہی، کا بھی، مدینے کے لوگوں کا بھی کے رکھا جانے والا تھا بادشاہی کا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے آئے اس وقت ایک چال نہیں چلی نتیجہ یہ ہوا انہوں نے اندر سے فترا انگیزی شروع کر دی ظاہری تو مسلمان دکھلایا اندر سے دل میں خود رکھا آج بھی ہم دیکھتے ہیں ایسا ہی سب کچھ ہوتا ہے ظاہری کچھ ہے بات کچھ ہے بہرحال ایسے حالات میں ایسے ماحول میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ کے اندر پریف لے گئے تو آپ نے نہ اپنے گھر بنانے کا فکر کیا نہ صحابہ کرام کے گھر بنانے کا فکر کیا سب سے پہلا جو معاملہ درپیش ہوا وہ معاملہ یہ ہوا کہ لوگوں کے اندر اجتماعی پیدا کیا جائے لوگوں کے اندر اتفاق پیدا کیا جائے لوگوں کو ایک دوسرے سے جوڑا جائے لوگوں کے اندر بھائی چار پیدا کیا جائے یہی یعنی محبت تھی جو مدینے کے لوگوں نے انصاریوں نے ان لوٹے پٹے انسانوں کے لیے ان لوٹے پٹے صحابہ کے لیے ہر طرح سے مدد کی چاند سے مدد کی مال سے مدد کی سے مدد کی اللہ اللہ اکبر ایسے ان سے راضی نہیں ہوا وہ اللہ سے راضی ہوا اللہ ان سے راضی ہوا راضی ہونے کا کارن راضی ہونے کا سبب یہ ہے کہ اللہ سے وہ راضی ہو کر کے دل کی تمام خود کیا. دل کے کو ختم کیا اور محبت پیدا ہو گئی اور تعمیر کی, کی گئی جو نقطہ بتا رہا ہوں یاد رکھیے گا سب سے پہلے مسجد نبوی کی تعمیر کی گئی اللہ کر तो अपने अपने पहले घर की तामीर करते अपने घर के बारे में सोचते ले। लेकिन ऐसा नहीं क्यों? क्या वजह है सबसे पहले मस्जिदी तामीर करने का अंदाजा हो रहा है आपको बात समझ में आ रही जी अपने घर का फिक्र नहीं और चीजों का फिक्र नहीं किए पहले मस्जिद नबूबी की तामीर वजह यह थी کہ لوگ یہاں پنج وقت جمع ہوں گے مل کر کے اللہ کی عبادت کریں گے محبت پیدا ہوگی اجتماعیت قائم رہے گی اللہ کے بندوں جاؤ یہی وجہ ہے اسلام کے جتنے ارکان ہیں ان تمام ارکان کے اندر ڈھونڈو آپ کو پتہ چلے گا تمام رکرو کے اندر اجتماعیت موجود ہے آپ نماز کو دیکھیں آپ کو پتا چلے گا نماز قرآن میں کہیں یہ نہیں آیا ہے سلا نماز کو پڑھو کہیں نہیں آیا ہے اقیم نماز قائم کرو کیا مطلب ہے نماز قائم کرنے کا مطلب یہ ہے ایک طرف تمہارے اندر پابندی ہو اور دوسری طرف سنت نبویہ کے موافق ہو سنت نبویہ کے مطابق ہو اور پھر نماز میں کیا پڑھتے ہو الحمدللہ رب العالمین اس کے پڑھے لے گئے تو نماز ہی نہیں ہوتی لا الا کے کوئی نماز نہیں ہوتی بغیر فاتحہ کے لا صلاح صلاح ہے اور لا پر داخل ہے جب نکرا پر لا داخل ہو تو معنی امون کا لیتا ہے لا اور وہ ہے. جب لاہ ربی جت نکرا پر داخل ہو تو معنی عموم کا پیدا ہوتا ہے کوئی نماز نہیں ہوتی بغیر فاتح کے جی. آگے چل کے کیا پڑھ کر میں نہ جو ہے زمین جماعت متکل ہے چاہے آپ اکیلے پڑھیں چاہے آپ جماعت کے ساتھ پڑھیں اگر اکیلے پڑھیں گے تو عیدینی مستقیل آپ نہیں کر سکتے مطلب ہے کہ اجتماعی برقرار رکھا گیا ہے اللہ کے بندو مسجد کی تعمیر جو کی گئی مقصد کیا ہے محبت و الفت پیدا ہو آج ہاں ہاں ٹھیک ہے ہم اپنے گھروں میں پڑھے رہتے ہیں نماز تو پڑھتے ہیں کیا دقت ہے نماز ہم چھوڑتے نہیں ہیں مجھے بھی پتا ہے گھر میں پڑھتے ہو مسلم شریف کے اندر یہ حدیث بھی موجود ہے کہ اللہ نے ہمارے امت پر یہ رحم کرم کیا ہے کہ تمام جہاں کو مسجد بنا دیا جہاں چاہو عبادت کر لو ہے یقین کو کہ ہر ضرور خدا ان کا سجدہ کہیں پابند ہوتا ہے انکار اس سے نہیں ہے لیکن مجھے یہ تو بتا دو کہ مسجد کی تعمیر کیوں کی گئی تھی مسجد کیوں بنائی گئی صحابہ چاہے اپنے گھروں میں پڑھ لیتے مسجد کی تعمیر کرنے کی ضرورت نہ پڑتی مسجد کو تعمیر کرنے کی ضرورت نہ پڑتی تعمیر کرنے کی ضرورت اس لیے پڑی تاکہ لوگوں کے اندر اجتماعیت پیدا ہو جائے محبت علفت پیدا ہو جائے اللہ کے بندو ہاں گھر میں پڑھ لیتے ہیں مسجد میں ٹھیک ہے موقع ملا جائے گا ایسا نہیں ہے ہے کوئی مجبوری ہو ہاں آپ چاہیں گھر میں سنت پڑھیں کس نے روکا سنت تو گھر میں پڑھنے کا گھر کو بھی قبرستان نہ بناؤ یہ بھی حدیث ہے اتنا عصمت کرنا کہ گھر میں تو منع ہی کر کے نہیں گھر میں جا کے سنج پڑھو قبرستان پڑھنی چاہیے اس کی اہمیت ہے ستائیس درجے بلند ہوتے ہیں ستائیس درجے اللہ سب کچھ लेते کر لیتے ہو سوچو ذرا گھر آنے سے گرمی آنے سے پہلے پنکھے اور کولر کا انتظام کرتے ہو سردی آنے سے پہلے رضائی اور لحاظ کا انتظام کرتے ہو بچاؤ کا انتظام کرتے ہو بھوک لگنے سے پہلے کھانے کا انتظام کرتے ہو جانے سے کی لوگ اختلاف کر کے سمجھو گے اگر ہم سرخرو ہو جائیں گے تبھی سرخرو نہیں ہو سکتے یاد رکھنا کیوں کیا وجہ ہے اختلاف میں سوائے نقصان کی اور کچھ نہیں چاہے جس طریقہ کبیر طرح کو من جملہ طور پر یدانت نہیں کہنا اللہ ویدونہ شریک نے قرآن عزیم کے اندر بڑے حصہ حبث کر کے ساتھ اس کی بداہت فرمائیت ہے کہ وہاں تسرمو اللہ جمیم و لا تفلقو و ذکرونے مت کنتم آداء انفال لفبین قلوبتم فازبحتم بینے و تحیخوانا و فرماتا ہے اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھا. اللہ کی رسی کیا ہے اللہ کی رسی کیا ہے اور فرمایا کر ہے نہ بٹو میں نہ معاملہ لیتے ہو اور آپس کے جو اختلاف ہے انانیت کی بنیاد پر یہ کہا گیا صحابہ اکرام کے درمیان مسلقی جھگڑا تھا اس آیت کا جو نزول وقت مقصد کے تحت کا کیا جھگڑا تھا مستقی جھگڑا تھا نہیں معاملہ کیا تھا اور خجرس کے طرح. کافی پرانے زمانے سے دشمنی چلی آ رہی تھی یہ اس کے خون کے پیاسے وہ اس کے خون کے پیاسے نتیجہ کیا تھا جب دونوں کے اندر محبت وفت پیدا ہوئی ایک دوسرے کے ساتھ اتنا رہتا ہے مسلمانوں کے سرازہ وہ کیسے را جائے؟ عبداللہ ابن کیا رول اللہ کی آپ کو پتا ہے اللہ میں اس موقع سے تو آئی پوری میں آپ کو بتا تھا؟ کہ کس کے اندر چال بنا گیا حضرت عثمان کی شہادت کے معاملے میں کیا, کیا معاملہ درپیش کیا گیا صرف مختصر اتنا بتاؤں گا آپ کو کہ حضرت عثمان کی شہادت کہ اگر کو بیان کیا جائے اللہ کے قسم کے, بیٹھا اور شہادت کر دینے کے بعد بھی نے نہیں چھوڑا سینے پہ ترتی رکھا چار ادھر سے چڑھا چار ادھر سے چڑھاش کر دیا حضرت عثمان چاہتے کو ختم کروا دیتے اندر کا بھائے جائے آج اپنی, جلال کے اپنی انانیت کے اسلام کے کو بکھے رہے ہو فیصلہ تم کر لو سوچ لو حضرت کے بعد مسلمانوں جب بھی کوئی نبی قتل ہوا ہے جب بھی کوئی نبی مارا گیا ہے اس کے پیچھے اس کے ماننے والے کی ستر ہزار کی موت ہوئی ہے اور جب بھی اس کے خلیفہ کوئی مارے گئے کے پیچھے پینتیس ہزار لوگوں کی تمام تفرقات جن کو اپنے انانیت ہوتی ہے اللہ کے دین کے لیے سوچو تو سب کتنا دن زندہ رہو گے کوئی گارنٹی کارڈ تو تمہارے پاس نہیں ہے اس لیے اتفاق کو قائم کرو اللہ شریف نتیجہ یہ تھا اور لوگوں کے اختلاف بھی لکھا اور کے رہنے محبت پیدا ہو گئی منافکوں نے, دیکھا. نے دیکھا. ربر. کہ اب جو ہے ان کے اوپر ہماری حکومت نہیں چلے گی ایک کی تلوار ہوگی ہماری کردنے ہوں گی تو ان کو کیوں نہیں تھا اور سوالوں کے پاس آ کے بولا کہ تمہارے باپ دادا کو کے والوں نے کھڑے ہو گئے لکھا ہے آپ نے محبت کیا ہے کہ اپنے نبی کو سامنے دیکھ کو تم یاد کرو ایک دوسرے کے دشمن تھے تمہارے دلوں کو دیا تیز تیز کی سے. تم سبھی بن گئے جاتے آپ نے دیکھا ہوگا پانی کے بہاؤ سے زمین کا نیچے والا حصہ کر جاتا ہے اور اوپر کا کچھ باقی جیسے رہتا ہے نیچے سے پانی بہ رہی ہے جی اس کو قرارہ بولتا ہے تم یہ کائنات نے بچا دیا نکال لیا وہاں سے انکدا لے کر جو بین آیا تھی اللہ تعالیٰ ایسے ہی اپنے نشان میں لوگوں کو تم لال لکھنت متا تم ہدایت کر جاؤ اور میں ایک نقطے کی بات بتا دوں کا آخری پوری کا خلاصہ ہوتا ہے یاد رکھیے گا لال لکھن تم ہدایت پر اگر اختلاف کر رہے ہو چاہے وہ ذاتی آرامیت کے بنیاد پر ہو چاہے وہ مسی دنیا پر ہو اگر اختلاف کر رہے ہو تو تم ہدایت پر نہیں جی اور جب ہدایت تو نہیں ہو تو نتیجہ تمہارا کیا ہوگا جا رہا ہے تم بکھر جاؤ گے اور ایسے بکھرو گے کہ کائنات کے اندر تمہاری کوئی وقت نہیں رہے گی کائنات کے اندر تمہاری کوئی اہمیت نہیں ہوگی آج یہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے پورے دنیا کے اندر مسلمان پٹ رہے کہ نہیں رہے ہیں و لخار ہے کہ نہیں ہے رسوا ہے کہ نہیں ہے بولو سوچ کر کے دیکھو کتنی مملکتیں تمہارے پاس ہیں پتہ ہے اللہ بہت بڑھ پر تمہاری حکومت زرعی زمین پر تمہاری حکومت بحری راستوں پر تمہاری حکومت بحری راستوں پر تمہاری حکومت علیہم ذلت و بل مسکران و مسکرت تمہارے سرے. کیوں کیا وجہ ہے سبب معلوم ہے سبب. سبب سبب. دوڑتے ہیں نا بکریوں کو پھاڑنے کے لیے ہم جیسا کوئی گنہ گارکار نہیں پوچھنے والا کوئی بدر کا غازی ہے کوئی ہے گنا نہیں, نہیں. نہیں جا سکے گا لوگ آج ہم کم تعداد میں ہیں علی بیان علی بیان نے کہا تھا کہ یہ مسلمان روہنگیا کے لیے مسلمان اگر دین کا کام نہیں کریں گے دعوت کا کام نہیں کریں گے انہیں اس ایک سوٹ میں اگر دعوت کا کام نہیں کریں گے تو وہ دن دور نہیں ہے کہ مولی کی طرح کتنا دن دیکھ ہوا دیکھ رہے وہ حالات کیسے گزر گئے اور صرف ایک وہی معاملہ نہیں ہے پورے دنیا کے اندر مسلمان بےگس ہیں کہ نہیں کثیر تمہاری تعداد بہت زیادہ ہوگی اور کرکٹ سے کوئی باندھ نہیں باندھا جا سکتا ویسے تمہاری وقت ہو جائے گی ڈال دو باندھ سکتے ہو تم نہیں صحابہ نے پوچھا ایسا کیوں ہوگا آج صلی اللہ نے فرمایا تمہارے اندر ایک بیماری پھیلے گی صحابہ نے پوچھا ملوہ وہ بیماری کیا ہوگی آپ نے فرمایا محبت دنیا تو موت دنیا کی محبت تمہارے دلوں میں ہوگی موت سے کرو گے اللہ کے بندوں کی محبت ہمارے جس بنیاد پر ہمارے اندر ارانیت بیٹھی ہے جس کے بنیاد پر ہمارے اندر پر ہمارے اندر عہدے بیٹھی ہے جس کے بنیاد پر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے ہمارے تابے لوگ رہیں لوگوں دنیا کی محبت دلوں میں ہے. اگر رب کی محبت ہوتی تو ان تمام چیزوں کو رکھتا اور تو یہ سوچتا کہ نہیں رب کے دین کے لیے ہم کیسے بھی ہو ہم کام کریں گے حضرت خالد کا زمانہ دیکھو خالد اللہ کا زمانہ جب وہ حالت کفر میں تھا تب بھی کبھی چن نہیں ہاری جب حالت اسلام میں آیا تب بھی چن نہیں ہاری آپ تاریخ پڑھ جاؤ قصب کا رکھنے والا قصبۂ رخ موڑنے والا کوئی اور دوسرا نہیں تھا تاریخ میں بتاؤں گا پہلے قرآنِ قرآن سے بات کرنے کے بعد ابھی لوگ آ رہی الخلا سے یہ بتاؤں گا میں جی خالد جب اسلام قبول کیا جب اسلام کے دامن میں آ کے وابستہ ہو گیا تو نتیجہ یہ ہوا یہ لڑتا رہا جب حضرت اللہ لوگ عمر کے کام میں یہ بات پلی یہ آواز پہنچی حضرت خالد کو بلایا گورنری سے معصول کر دیا گورنری سے ہٹا دیا ان کو اور اس کے بعد ہٹا کے دیکھے بعد حضرت خالد کرتا ہے, ہے. اور میں حضرت عمر کی رضا کے لیے نہیں لڑ رہا ہوں سنو میں حضرت عمر کی خوشنودی کے لیے نہیں لڑ رہا ہوں سے گھر میں پڑھ لیں گے کوئی لو, یا آپ قرآن و کے میں میں میں میں کا ایک آدمی سے کہا کہ ان کو ڈائری میں نوٹ کرو اور ان کے اوپر تم نظر رکھو سیاڑی والوں نے کہا کہ عمر تو پاسا آدمی ہے ایک آدمی ہے لیکن ایسا ہے کہ ہو سکتا ہے کسی وجہ سے تاخیر ہو گئی ہوگی ہو اور حضرت میں نہیں آتا گھر میں سوئے رہتا ہے اگر مجھے اس کے ڈیل بچوں کا خوف نہ ہوتا ان کے گھر کو چلانا آتا. سمجھ رہے ہیں آپ کتنا لوگوں کو برکار نہیں کرنا چاہتے تو فی اللہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے کی لیے کیسے ہے جیسے جسم کے اندر گہار ہو درد ہو درد ہاتھ میں ہے لیکن آپ پاتی ویسے مسلمان کو تکلیف ہو تو دوسرا مسلمان محسوس کریں گے کب ہوگا جب تم آؤ گے دیکھو گے تب نا گھر میں دوسرے آؤ گے وہیں پڑھو گے تو کیا تجھے حالات کو پتہ چلے گا اور پھر آگے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے الموں میں الموں میں رکل مومن المو میں کلمومن مومن, مومن. ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے کی لیے جہاں کو اور اسی کو جوڑ کے جب تم تیار کرو تو بلڈنگ تیار ہوتی ہے معلوم یہ ہوا کیا کریں گے استماعیت رہے گی آپ کے اندر کسی کی نظر ٹیڑی بھی نہیں ہو سکتی ہو سورج سورج کیلاس ہوتا ہے پاور گلاس سورج کی روشنی کو محداب میں لاتا ہے ٹھیک ہے اور لا کر کے دیکھے گا نیچے پتا وغیرہ کاغذ وغیرہ رکھتا ہے اگر کیا اس کے اوپر جو پڑتا اس کی روشنی اور نہیں اندر جو روشنی ہے یہ روشنی کو اکٹھا کر لیا جائے اور ڈالا جائے, جائے تو پہاڑ کو جا کر کھا کر دیا جی تو اس کی روشنی منتشر ہے جس کی بنیاد پر ہوگئے تو تبھی جمعید اور جمعید کو آگے نہیں اگر انتظار میں نہیں رہو گے محبت پیدا ہوگی جماعت کا اہتمام کرو گے آتے رہو گے ایک دوسرے کا حل خبر لیتے رہو گے محبت الفت پیدا ہوگی کام کرنے میں آسانی ملے گی تقریب ملے گی تم ہمیشہ مسجد سے تھوڑے جو مسجد نے بھول کے